ایک کاف میں بیٹھ کر موبائل فون پر گھریا کاروبار سے متعلق رابطہ کرنا کیسا ہے بھائی کوئی ایک آدھ کا جواب اگر آپ وہاں کر دیں تب تو کوئی تھوڑی بہت اجازت لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کاف میں موبائل استعمال کرنا جائز ہے نو شیرواں یہ کہتا تھا ایک بادشاہ تھا کہتے ہیں بڑا عادل تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں تمہیں یہ کہوں کہ تصاجوں کی دکان سے بوٹی لے آؤ تو تم بوٹی چھوڑ کے بکرے لے اگر مولوی کہہ دے کہ ہاں بھی گھر پہ اپنی خیر خیریت بتانا موبائل پہ جائز ہے تو سارا دن موبائل پہ کاروباری شروع ہو جائے گا بھائی میرے فلاں کا بھاؤ کیا فلاں کا بھاؤ کیا فلاں کا بھاؤ کیا یہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی ایک ٹیلی فون کر کے اپنی خیر خیریت بتا دے اس کے احتقاب پہ فرق نہیں آئے گا لیکن اگر اس کی چھوڑ دی جائے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ موبائل میں چھوٹ دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سعودی عرب میں یہاں موبائل نماز پڑھ رہے ہیں. موبائل کی گھنٹی بجی انہوں نے کیا کیا دو تین گھنٹی تو برداشت کی جب دیکھا کہ مسلسل بج رہی فون نکالا بٹن دبائے سل جیب میں رکھ دیا میں نماز پڑھ رہا ہوں جب میں رکھ دیا انہوں نے کہ بھائی نماز کے بعد میں کرنا میں اس وقت نماز پڑھ رہا ہوں عرب عمارات میں ہم جب گئے تو آپ کو تعجب ہوگا سن کے کہ ارب عمارات میں بعد جگہ جب وہاں کے مولویوں نے فون کے جواز کا فتوا دے دیا تو فون تو مولویوں نے جائز کر دیا ٹی وی وہ خود مسجد میں لیا جی جی ٹی وی میں میچ دیکھ رہے ہیں خبریں سن رہے ہیں تو اس لیے برائی کا دروازہ روکنا چاہیے اس لیے متلقت میں نہیں کہتا کہ فون موبائل جو ہے اس کا سننا جو ہے وہ جائز تو تو سارا تام احتکاب تو درہ رہ گیا سمجھ گئے وہ تو ایک کونے میں رہ جائے گا باقی سارا کام جو ہے موبائل پر ہونے لگ جائے گا احتکاب کی روح جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ میرا مشورہ ہے آپ سے بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ مسجد میں گھستے ہی فوراً موبائل کا ٹیٹوا دبا کمبت بولیں گے ورنہ آپ دیکھیں نماز ہو رہی ہے؟ بجرے لوگوں کی جناب جیت بھی لوگوں کی توجہ بٹ رہی ہے یہ مسجد کے احترام کے بھی منافی ہے جو میں سمجھا وہی ہے